إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتيه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ولالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلوا مما رضاقكم الله حلالا مطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون محترم سامئين بذرغان الدين نوجوان ساتھیو ديني مهور بحنو یہ صورت ہودہ کی ایک آیت ہم نے پیلا بات کی ہے جو آج کچھ کا موضوع ہے رسک حلال انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنا رسک حلال رکھے اور یہ بھی یاد رکھیں عام طور پر اردو میں رسک کا مطلب تو ہوتا ہے کھانا لیکن شریعت کے اصطلاح میں ہر وہ نعمت جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو رسک کہا جاتا ہے انسان کا رسک حلال ہو جو چیزیں استعمال کرتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی کو کہا عربی زبان میں رزق کہا جاتا ہے اس لیے رزق کیا حلال ہونا کھانا بھی حلال ہو پینا بھی حلال ہو لباس بھی حلال ہو گھر بھی حلال ہو اور ہماری سواری بھی حلال ہو ہر وہ نعمت جو ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں وہ حلال طریقے سے استعمال کیا جائے حلال کی ہو حرام سے اپنے آپ ہاں کو بچایا جائے اور رشق حلال ایک بہت بڑی عبادت ہے صرف اس کا کوئی تعلق دنیاوی نہیں بلکہ رشق حلال بہترین عبادت ہے سنن تن اور بہتری کی روایت ایک موقع پر نبی علیہ اللہ نے لوگو تم میں کون انسان ایسا ہے جو ہم سے چند باتیں سیکھے اور چند باتیں سیکھنے کے بعد خود عمل بھی کرے اور دوسروں کو بتائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں ہے چونکہ آپ نے شرط رکھی میاں خود انا کر مت امر ویا امر و مل و بہن او کما کالا رہ اس شرط کو سننے کے بعد تقریبا سارے صحاب کرم خاموش رہے لیکن پیچھے حدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنا میں وہ پانچ چند باتیں سیکھتا ہوں اور شرط آپ کی منظور ہے ہم عمل کریں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں نبی علہ صلاف فرمایا ابو اگر تم مجھ سے وہ باتیں سیکھنا چاہتے ہو آگے بڑھو کہتے ہیں اتنے آگے بڑھا کہ نبی علیہ سراف کے بالکل قریب میں آ گیا جب قریب میں آیا خاصا یدی تو نبی احتراب سامنے بات کو اور دل میں اتارنے اور زیادہ توجہ کرنے کے خاطر آپ نے اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا وہ ادم اور پانچ باتیں ہم کو سکھلائیں ان پانچ باتوں میں سے آپ نے سب سے پہلی بات بیان کیا اب تک محرم تھکن اے ابو ہرینا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ حرام رسک سے حرام کھانے سے حرام پینے سے حرام کرنے سے حرام دیکھنے اور حرام سننے سے کس تک محارم اپنے آپ کو ابو ہرینا ہر قسم کے محرمات اور حرام چیزوں سے بچاؤ تکن آبد الناس دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے تو دوستو عبادت بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچائے اور محرمات میں خاص طور سے رسک حالات کے حرام سے بچائے اسی لیے رب العالمین نے شاطر سورت المائیدہ کی ہے رب العالمین نے فرمایا وَقُلُو مِمَّا کلو مما حَلَالًا طَيِّبًا اے لوگو حلال اور پاکی کے کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ ود تک اللہ الدی التم بھی مؤمنون۔ اور اس طرف سے ڈرتے رہو حرام کھانے حرام استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے رہو ال تم بھی جس رب پر تم ایمان رکھتے ہو نبی رہی اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کا تقاضا ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں حرام جدہ سے بچائے حرام رزق سے بچائے رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر سورت البک میں حکم دیا یا یاسو کلو بھی الارض حلالا طیبا اے میرے بندو اے لوگوں اللہ تمہارے رب نے جو تم کو رزق حلال دنیا میں دیا ہے پیدا کیا ہے اسی رزق حلال کو استعمال کرو اپنے آپ کو رزق حرام سے بچاؤ وہی جال رکھ موز دلول منا کی بھی کلو مر نسور اس زمین پر چلو اور رشت اس حلال استعمال کرو اور یاد رکھنا النشور تمہیں حساب کتاب کے لیے رب ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے آج میرے دیکھائی بہت ضرورت ہے کہ انسان اپنی رزق کو حلال کرے رزق حلال کی طور حکم دیتے ہی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خطاب کیا یا ایوہ الرسل قلوب من الطیبات من الطیبات وعملوا سامل صالح انی بما تعملون علیم اے ہمارے نبیوں اور ہمارے پیغمبروں قلوب من الطیبات ہمیشہ حلال کھاؤ رزق حلال رکھو وعملوا سامل اور رزق حلال کے ساتھ عمل صالح کرو بما تامل بشیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ فرماتے اس کو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں رزق حلال کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے تبرانی کی روایت نبی علیہ رشک حلال حاصل کرنا اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو تمام لوگوں پر فرض قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کے حرام اور باطل طریقے کا رشک کھانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ولا تکلو اموال کمبل کمبل لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ نبی علیہ الصلاف شام کی حدیث ہے اور بہت ساری کتب کی روایت ہے اور بسمد صحیح منقول ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب ارسالہ ار کے اندر بھی متعدد ترک اور سمدوں سے نقل کیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں نبی علیہ السلاف شام نے ایک دن اچانک آپ کھڑے ہوئے اور سیدھے ممبر پر آپ گئے اور ممبر بجانے کے بعد نمایا اے لوگ اندر کد نفا سی روئی اے لوگ ابھی ابھی جبرائل امین آئے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے دل میں بات ڈال کے گئے اور ہم کو یہ سکھا کر کے تعلیم دے کے گئے کتنی پیاری بات تھی نمبر ایک ان لنکموت ہستا رس کا ہمارے نبی آپ ان لوگوں کو بیٹھا دیں اور تعارا فرماتی ہیں نبی رہے سراسام ہمارے پاس سے بیٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ ممبر پر آئے اور ممبر پر جانے کے بعد یاس اے لوگ ہلوم ہلوم ہلوم ذرا میرے قریب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ ذرا اور نزدیک آؤ سارے لوگ آپ کے قریب آ گئے اور آپ کی آواز باہر تک جا رہی تھی جتنے گزرنے والے لوگ تھے جس نے بھی دیکھا نبی علیہ ممبر پر تشریف فرمای اور لوگ بڑی کے ساتھ آپ کے ممبر کے قریب جا رہے ہیں ہر آدمی دیکھنے کے بعد آتا گیا جب آ گئے تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی ابی امین اللہ رب العالمین کے پیغام پہنچا کے گئے ہمارے اوپر جو وہ لے کر کے آئے کہ اے ہمارے نبی ان تمام لوگوں سے بتا دیں اپنے آپ کو حرام رسک سے بچاؤ حرام کھانے پینے سے بچاؤ لن تمو تنا سن حتہ تصوف ہاں، یا حتا رسک کہاں یا حتہ آپ ان سے بتائیں کہ کوئی انسان کوئی نفس کوئی جان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رسک مکمل نہ کر لے انسان کو رسک حلال کا اہتمام کا حکم اللہ رب الدمی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے دیا ہر آدمی بھوخے مریں بھوکھے مرنے کی بات نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ان سن لن تم لن تم انفسن لن تمتا تس تک میرا رسکا ان کو بتا دیں کہ کوئی انسان یا کوئی شاندار اس وقت تک موت اس کی نہیں آتی جب تک کہ اپنا کے مکمل استعمال نہ کر لو اسی لیے نبی علیہ کی حدیث امام تبرانی رحمت اللہ علیہ بس نہ صحیح نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ اے لوگ انسان جتنا رزق کے پیچھے دوڑتا ہے اس انسان, انسان جتنا موت سے بچتا ہے اس سے زیادہ اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بڑی مشہور چیزیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام جب تک انسان ایک ایک دانا جو اس کے رزق میں اللہ نے رکھا ہے اپنا استعمال نہ کر لے تب تک موت نہیں آتی اس لیے انسان کو چاہیے کہ کے حلال کی کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے بھاگ دوڑ کرے دوڑ دھوپ کرے اور انسان حرام گیدا سے اپنے آپ کو بچائے آپ نے آگے ریسانس رمایا اس لیے فتق اللہ تلب اس لیے بہت سارے رزق کا راستہ ایک نظر آتا ہے اور رزق حرام کے تو سینکڑوں راستے نظر آتے ہیں سینکڑوں کاروبار سینکڑوں قسم کی نوکریاں حرام کی مل جاتی ہیں لیکن مسئلہ حلال کا ہے اب رشات روانہ اللہ واجملو ملوف تلب اے لوگ رزق حلال ڈھونڈنے میں کوشش کرو اور خبردار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ڈرتے رہنا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ختق اللہ واج فی الطلب پہلی چیز یہ تھی لن تم تنا سن ہتھا تب تک کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جس دن رزق مکمل ہو جائے گا اسی دن ملک موت آکیو کی رقب کرنے کے لیے آئیں گے نمبر دو جب رزق کا معاملہ اتنا اللہ نے مشکل بنایا ہے کہ کوئی انسان جب تک رزق نہ مکمل کر لے مر ہی نہیں سکتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری چیز حَتَّقُ اللہ واج فِي فط اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو احرام چیزوں سے بچو اور رزق کے حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو نمبر تیس جو بڑی اہم ہے دوستو آج تھوڑی تھوڑی چیزوں کو مجبوری بنا کر کے انسان اپنے حدث حلال حرام کو اپنے لیے حلال بنانے لگتا ہے مجبوری ہے پریشانی ہے ترا ترا کی ہیلے مہانے نبی ریسرف سامنے ساتھ سنایا خبر دات بیمہاری مل بھی اندر اے لوگ خبردار اللہ تعالی جانتا ہے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دینا چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو بنا کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اپنے لیے نہیں بنانا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے ہم سے پوچھنا بھائی یہ حرام ہے اچھا تو آپ بتائیں اکراس ہمارا مسئلہ کیسے حل ہو اب مولوی فتوا بھی دے اور مسئلہ بھی تمہارا حل کرے ارے بھائی میرا کام اتنا ہے بتا دینا ہاں تم نے پوچھا حلال ہے یا حرام. کہا حرام ہے اب تم یہ کہتے ہو ہاں? کہ کی نہیں کیا کرے تو آپ ادھار دین اللہ عثمن آدمی بھی اس وقت تک پیسہ نہیں چھوڑنا چاہتا جب تک میں یہ نہ کہہ دوں جاؤ تمہارے لیے حلال ہے تاکہ سیاحت کے دل کہے hey! اللہ میں تمہیں مولوی نے ہمیں ہر اس کا دیا اس لیے مولوی کے فتوا دے دے ہرام چیز کبھی حلال نہیں ہو سکتی فر اس فرمایا لا محارم اللہ بی میرے امت کے لوگوں یہود نے کے طریقے سے بچنا اور چھوٹے چھوٹے مشکلات ہیلے بہانے بنا کر کے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال نہیں بنانا میرے بھائی اس لیے اللہ اللہ نے اللہ کے رسول نے اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا ولا یہ ملن کم ولا یہ ملن کم اس کی۔ و روباشیت اللہ اور کھماکہ اس لیے اے لو یاد رکھنا اگر تمہیں رسک ملنے میں تھوڑی سے تاخیر ہو ایک مرتبہ نہ نکالا دو مرتبہ نکالا ایک کاروبار کیا دو کاروبار کیا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرے اب اوپر آدمائش سے اور ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ چلیے رسک کا دروازہ کھلے اللہ کے رسول فرماتی ہے لا ملنا کم رشتے آئی یا تو بہو بے معاش اگر رسک ملنے میں نوکری ملنے میں رسک آنے میں تھوڑی سے تاخیر ہو صبر کرنا انتظار کرنا بہت جلدی اپنی مجبوری بنا کر کے اپنے رسک کا انتظام حرام چیزوں سے نہیں کرنا یہ بڑی نصیحت اللہ کے رسول کی ہے عظیم تریل اس کو یاد رکھنا ولا یہ ہم یہ لن دن احد کم استعلب آئیے تو لبھو ماشیت علنا اگر رسک ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو رسک ملنے کا انتظار کرنا اللہ سے دعا کرنا اللہ رب العنص سے مانگنا لیکن جلد بازی سے تنگ آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو حرام طریقے کا رزق حاصل کرنے وہ خبردار لا ملن کم بڑا تاقیدی جملہ ہے لا یخن ملن نہ اور رسک رسک کا انتظار کرنا رب کے فضل و کرم کا انتظار کرنا اور اب سے دعا مانگنا اگر رزق ملنے میں تھوڑی سے تاخیر ہونے لگے تو فوراً حرام رزق کے استعمال نہیں کرنے لگا رہنا کیوں؟ اللہ کے رسول نے میں رزق حلال اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالی کی رحمت اللہ کی برکت اللہ کا فضل و کرم کبھی حرام راستے سے حاصل نہیں ہو سکتا اگر حرام کا امبار لگ گیا حرام طریقے کے رشتے کے ڈھیر لگ گئے آدی سیٹی نے اپنی پراپرٹی بنا لی لیکن ہے حرام طریقے سے تو اللہ نے فرمایا جائیداد پراپرٹی تو بہت تنہیں بنایا لیکن رب کی رحمت سے بھی تو محروم ہے اس لیے رب کی رحمت جو ملتی ہے ہمیشہ حلال طریقے سے تھوڑا ہی ملے دیر سے ملے تاخیر سے ملے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا انتظار کرنا اور اللہ رب العالمین سے اس کے حلال مانگنا اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو اس کے حلال سے نوازے اکولوں کو لہٰذا وہ ستر اللہ کل بھی معطوب ہو الحمد للہ وقفا وسلم البادی اما بات میرے بھائی اور حلال کے بڑے فوائد ہیں نمبر ایک انسان رشق حلال کرتا ہے استعمال کرتا ہے تو اس کی عبادات اس کا ذکر اس کا صدقہ ساری میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی رما دیں سب سے مشکل عبادت میرے بھائی مال بھی لگتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے اور اپنے سے تھکنا بھی پڑتا ہے حج اور عمرے کی بات ہے ساتھ رماتے ہیں ایک انسان دنیا کے آخری کنارے سے حج عمرے کے نیت سے چلا ہے احرام بادھا اور لبئی اللہ ملبئی کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا لالبئی کلک والا بدبت تیرا لبئی تیرا احرام تیرا حج تیرے عمرہ کوئی بھی ہم نے قبول نہیں کیا سب مردود ہے اتنا اللہ بار, بار انکار کرتے ہیں فرشتے کہتے اللہ تعالی جتنے حاجی ہیں جتنے احرام والے ہیں جب کہتا ہے لبئی اللہ عمل تو آپ ہم آتے ہیں تیرا لبئی قبول تیرا سادی قبول تیری احمد قبول تیرے تیرا تلبیا قبول لیکن سب سے زیادہ تھکا مادہ اور سب سے زیادہ دور سے جو آیا ہے اور سب سے زیادہ جو تلبیا پڑ رہا ہے جب وہ کہتا لبئی کا لبئی تو آپ انکار کر دیتے ہیں لا کیا وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں متا مہو ہرامن و مشرب ہرامن و مل بس ہرامن ہرامن اللہ میرے فرشتوں یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کر لال کا ہے اسے جب کہتے ہیں لبئی اللہمہ تو میں کہتا ہوں ہاں تیرا تلبیہ قبول ہے لیکن یہ انسان جو سب سے زیادہ تلبیہ پڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ دور دراز سے آیا ہوا ہے سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے یہ جب کہتا لبئی تو میں انکار کر دیتا کیوں اس کا لباس حرام کا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا رزق حلال کا نہیں ہے حرام کا ہے ساری چیزیں اس کی حرام کی ہے پر جانتے ہو انایوشتا جہاں بولا ہمارے حرام چیزیں قابلے کو نہیں ہے نمبر دو میرے بھائیوں اتنی عبادت سے کس کام کی جب انسان کا رزق حلال نہورت کر دیا جاتا ہے تو اپنے رسک کو حلال کرو نمبر دو انسان سب سے بڑی عبادت اور انسان کا سب سے بڑا اسلحہ دوہا ہے دعا ہو عبادت بڑی عبادت ہے لیکن انسان کی دعا قبول نہیں جب تک کہ رسک حلال نہ ہو اشرے ممشرہ کے مشہور صحابی ساتھ نبی رضی اللہ تالان ہو آئے کہنے یا کہ رسول اللہ, اللہ مستجاب الدعوات آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب بنا کیا مطلب دعا کر دیں کہ اللہ یہ سعد جب بھی دعا مار اس کی دعا کو قبول کر لینا آنے پر میں ساحر تیری دعا کی قبولیت میری دعا سے نہیں ہے تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں اگر وہ عمل تو نے اپنایا جب بھی زندگی میں تو ہم آگے گا رب تیری دعا کو قبول کر لے گا یار سر بتائیے آنے پر میں اصیب مت کا اپنا رزق حلال کر لے رزق اگر تیرا حلال ہے جب بھی تو مگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لیجیے نمبر تین قبول کے تیتوا کا بڑا عظیم ترین فائدہ انسان جب تک اپنے آپ کو رزق حلال سے آراستہ پہ راستہ نہیں کرتا رزق حلال کہیں تمام نہیں کرتا تب تک انسان انسان سب سے بڑی عبادت سے محروم ہے جیسے آپ نے سنا محارمہ تک مارما تک ان آبدھا شرد اللہ تعالیٰ نا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلا انسان رات کے ہے پڑھتا ہے فلا انسان ہمیشہ روزہ رکھتا ہے ہمیشہ انسان خانے کعبہ میں عبادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے ہاں ایسے لوگوں کی بڑی تعریف بڑی طرح عبادت بڑا عبادت گزار ان کو لوگ کہتے ہیں حالانکہ سب سے بڑی عبادت جو سے لوگ لا علم ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امی جان جب کھانے کابا کرنے چوبیس گھنٹے بیٹھ کر کے عبادت کرنا دن بھروسہ رکھنا رات رات بتا کی نماز پڑھنا اس سے بڑی عبادت کون ہو سکتی ہے کہ فرمانے لگی جس نے اپنا رزق حلال کیا ہرام رزق سے جو بچاتا ہے یہی سب سے بڑا عبادت سدھار اللہ کے نزدیک ہوگا اور میرے بھائیوں اس کے اگر حرام ہے تو اس سے بڑے نقصان اور خسارے نمبر ایک سب سے بڑا خسارہ یہ ہے اور اولا بھی جس انسان کے جسم کی پرورش نہ حرام کے سے ہے جنت سے زیادہ مستحق و جہنم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں دیکھ اور یہاں تک جس طرح سے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی کوشش کریں اپنے آپ کو شکوک و شبحات سے بچائیں ہر ایسا رزق جس کے حلال اور حرام میں شک آ جائے ایسی چیزوں سے ہی بچنا یہ بہت ضروری ہے اسی لیے نبی علیہ سامنے ساتھ رمایا امور مشبہات لوگوں حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو شخص شبہ والی ہیں تو جس انسان نے اپنے آپ کو شک شبہ والی چیزوں سے بچا لیا وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور جو انسان اپنے آپ کو شخص شبہ والی چیزوں میں مبتلا کیا تو قریب ہے کہ حرام چیزوں میں بھی وہ مبتلا ہو جائے آج لوگوں کی عادت ہے پہلے ایک حرام چاند ناجائز کام کر لیتے ہیں اب اس کے بعد مولویوں کے پاس دور دور کے پوچھتے ہیں یہ حلال ہیں ہم نے کہا حرام اطمینان نہیں دوسرے کے پاس یہ حلال ہے نہیں حرام تیسرے جب تک کوئی ایسا سرفرا انسان نہ ملے ارے بھائی جاؤ حلال ہے برق اب جب سو مولویوں کے پاس ایک سے فتوا مل گیا حرام حلال کا اب وہ کہتا ہے دیکھو ہم نے حلال کام کیا میرے یہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ شکو شبہ جس طرح سے خراب چیز جس کے سے بچانا ہے شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے نبی رہے شام کا اس وقت رقت گانا سیرا سور اس وقت ان ہسنا صحیح مسلم چہدیش آپ رشاطمات میں بھوکا رہتا ہوں وہ باہر گیا ہوں بھائی بھوکا پیسہ لوٹ کر کے آیا بھوک کی شدت ہے گھر میں آیا تو تنہا پھراسی میں اپنے کمرے میں گیا بستر پر تو دیکھا ایک کھجور پڑا ہوا ہے بھوک لگی میں نے اس کو اٹھایا آپ ہم لیکن جب میں کھانے لگا شان تب نا میرے سدا کرتے تو مجھے شک پڑ جاتا کہیں ایسا نہ ہو ہم کھا تو نہیں لیکن اس صدقے کی صدقہ ہمارے کھجوروں تو آفر میں بھوکھا رہ جاتا ہوں منہ تک لایا تھا میں نے کھانے کے لیے لیکن ہے میں نے اٹھا کر اس کو رکھ دیا کیوں مجھے چھٹ پڑ گیا کہ پتہ نہیں صدقے کا ہمارے لیے حلال ہے حلال نہیں حضرت رضی اللہ صحیح مسلم جہدیف ہم نبی علیہ السلام کے خادم آپ کے ساتھ چلے جا رہے تھے راستے میں ایک کھجور گرا بڑا بہترین صاف ستھرا ایک زمین گرا ہوا تھا اللہ نے اٹھا دیا اس کو پوچھا اور پوچھ لینے کے بعد پھر ہم کو دے دیا میں نے کہا کیوں آنے فرمایا مجھے ضرورت تو ہے لیکن ولا انت پورا میں نے سدقلا کل تو ہا. مجھے شک ہے کہ کوئی آدمی صدقے کے لیے لے جاتا رہا ہو اور اس کا کھجور گر گیا اور وہ چلا گیا سطکے کا کھجور ہے سب کے لیے تو حلال ہے گری پڑی چیز لیکن میرے لیے اگر سبکے کی تو حلال یہ شخص سے بھی. میرے یہ بچو है? حرام سے بھی بچو شخص سے بچو شوق کو شبہان اور بول بول باتیں جو ہیں ان سے بھی اپنی آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشک حلال نہ صحیح فرمائے اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے جب کوئی انسان رجک حلال کماتا ہے کے حلال کمایا رشک حرام کمایا لاکھوں اگر خرچہ کیا آج یہ بھی بہت ٹھیک ہے کاروبار حرام تو ہے لیکن نیک کام بھی اپنے مال کے ذریعے بہت کرتا ہے بس چند چیز ہے اس کی نیکی دیکھی اب اس کی ساری حرمت ختم عام طور پر لوگ کہتے ہیں میرے بھائیو کتنا بڑا کتنا بڑا بھی کام کر ڈالا حرام کے سے لیکن اللہ تعالی کیا قبول نہیں ہوا منصورہ بنا دے گا اس کے بدلے اگر آپ کا رزق حلال کا ہے آپ نے ساتھ نمایا جس نے اپنے رزق حلال کا ایک خجور صدقہ کا کیا محنت مزدوری سے کمایا حلال طریقے سے ایک صدقہ کا ایک خجور صدقہ کیا صدقہ کیا رب نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک خطرت کے خجور کا ثواب بڑھانا شروع کرتا ہے جیسے تمہیں سے کوئی اپنے بکری کے بچے کو پال پال کر کے بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک حجور کو حلال کا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اس کو اور اس کو بڑھانے لگتا ہے بڑھانے لگتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک کھجور کا سب کا اہد پہاڑ سے برابر اجر و ثواب ہوگا اس کا انسان رسک حلال ہے تھوڑا سی بھی صدقہ کیا تو ثواب پاتا ہے اگر حرام کا رزق ہے تو اس کے سدکا کرنے اجر ثواب نہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے اور ہر قسم نے بنائے متوے سنت بنائے حرام رزق سے اللہ تعالی بچائے اور حلال کے استعمال کرنے والا بنائے اپنا بھی رزق حلال ہو اولاد کا بھی رزق حلال ہو رشتے داروں کا بھی اپنے رزق حالات سے ہم پرورش کریں اے لا ہم نے جو بیمار ہیں شفا کلتا جو پریشانہان ان کی پریشانی کو دور کر دی جو مقروض ہیں ان کے کردہ کو ادا کرا دے جو مشکلات میں ہیں ان کی ہر کسمی کی پریشانی کو دور کر دے جو جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس و دولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و انصار کو اللہ تعالی ہر بلا ہر آفت سے بچا لے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر مصیبت ہر بلا سے بچا لے ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی ریگا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے جن میں آپ کا آپ کا گرب امت کا نقصان قوم اور وطن کا خسارہ ہو رہا جو تعلق فوجی باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرما اور ان میں جو شہید ہو اے اے اے اے جو اپنی جان دے رہے ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما اور ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ ان کا نیم البدالتا فرما ارحان عالمی دنیا میں جہاں بھی مسلم ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی جان ان کی مال ان کی عزت ان کی عصمت ان, ان کی عفت کے اللہ تعالیٰ حفاظت اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربة عن الفهشاء والمنكر والبجي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر